أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولاۃ کن و کردین تفرف وخت رف واجا حمل بین اصل میں یہ بھی پچھلی آج آئے مبارکہ 103 میں جو اللہ تبارک و تعالی نے تفر ق الحق سے منع فرمایا کہ تم نے حق سے نہیں پھرنا حق پر قائم رہنا ہے باہم جو ہے وہ تم نے اختلاف نہیں کرنا مخالفت نہیں کرنی حق کی تو اس سارے مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مضمون بیان فرمایا یعنی اسی کی تاکید بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے رشاء فما بلا تو تنو کردین تفرقو فما کہ تم باہم تفرقے میں نہ پڑھو بخت لفو ام امباد البینات اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ میں کہ بلا تو لین تفر رکھو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے جنہوں نے اختلاف کر لیا بعد ما دلائل آنے کے بعد دلائل جب آ, آ گئے اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا یہ ذہن میں رہے بیانات یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جن میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے ان احکامات میں بھی اختلاف کر لینا یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے باقی رہا وہ مسئلہ غیر بینات میں سے ان کا ان کے اندر اختلاف ہونا یہ باشرہ مت ہے یہ اختلاف صحابہ سیاب علی اردوان کے دور میں تابعین کے دور میں اس کے بعد یہ امت میں آج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا سمجھایا مسئلہ نہیں آیا اور یہ بلکہ کریمہ کلس کر السان کے زمانہ مبارک میں بھی یہ معاملہ ہوا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبۂ خندق سے فارغ ہوئے تو تشریف لے گئے گھر تو علیہ السلام حاضر ہوئے عرض گزار ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ بنو قرعضہ کی طرف جائیں کیونکہ بنو قرعضہ نے غزل خندق میں غداری کی تھی ان کا مودا تھا کریم آک علیہ سات السلام کے ساتھ کہ یہ آک علیہ سات السلام کا ساتھ دیں گے لیکن انہوں نے مخالفت کی آک علیہ سات السلام کے ساتھ کیے ہوئے معدے کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ موحدہ انہوں نے توڑ دیا ہے تو آپ ان پہ حملہ کریں کریم کا علیہ صدر نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو روانہ فرمایا یہ کوئی سفر تقریباً بنتا تھا مدینے سے اڑھائی میل کا ان کی جو, جو تھی ان کا علاقہ جو تھا وہ اڑھائی میل سفر بنتا تھا تو کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو فرمایا میں تم نے عصر کی نماز وہیں جا پڑھنی ہے تم نے عصر کی نماز وہیں جا پڑھنی ہے اب سیاب کرام مردوان روانہ ہوئے راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں نماز اصر کا وقت ختم ہونے والا ہے آج ہی شہاب اکرام لے مردوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ آکل شام کا مقصد جو تھا نا وہ یہ تھا جلدی پہنچنے کا تھا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز جانے لگے پھر بھی نہ پڑھنا تم لہذا ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ کے یہاں سے پھر روانہ ہو جائیں گے تو باقی جو ہیں سیاب کے رام لے مردوان دوسرا گروہ جو تھا انہوں نے کہا جب آکل شام نے فرمایا کہ نماز تم نے وہیں پڑھنی ہے تو پھر نماز کا وقت رہے نہ رہے یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں جب حضور نے فرما دیا وہیں پڑھنی ہے تو باز ہی پڑھنی ہے پھر راستے میں نہیں پڑھنی تو ایک گروہ انہوں نے نماز راستے میں پڑھ لیسر کی اور دوسرا گروہ جو ہے انہوں نے نماز نہیں پڑھی ان کا وقت جو ہے وہ گزر گیا انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی کریم اکل تشریف لائے آکلیہ شام کی بارگاہ میں سب سے پہلے یہی بات عرض کی گئی کہ ایک گروہ نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی ایک گروہ کی نماز جو ہے انہوں نے نماز آ کے یہاں پڑھی ہے حدیث پاس کے الفاظ ہیں بخاری کے کریم اکالت السلام نے دونوں گروہوں کو درست کرار دیا اور کسی پر بھی آکال صدر نے ڈانٹ پڑ والا کوئی معاملہ نہیں فرمایا کسی کو زور نے نہیں ڈانٹا اب اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک حکم جو آقا علیہ السلام نے دیا ہے اس حکم کے دو پہلو نکل رہے ہیں اور دونوں اس حکم سے جو مختلف پہلو نکار رہے ہیں صحابہ کرام لے بردوان جنہوں نے یہ سمجھا کہ آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم نے جلدی وہاں پہنچنا ہے یہ نہیں تھا کہ راستے میں نماز جاتی رہے پھر بھی نماز نہیں پڑھنی یہ مقصد نہیں تھا حضور کا یہ گرو بھی حق پر دوسرا گروہ جنہوں نے کہا جن کی نماز کا وقت ہی گزر گیا نماز ادھر جا کے پڑھی, پڑھی کیا اکرشام کو جو فرمان ہے کہ ادھر ہی پڑھنی ہے راستے میں نماز ہی پڑھنی تو اب نماز رہے نہ رہے ہمارے جن میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اکرام کا حکم آ گیا تو اب دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ ایک حکم سے دو پہلو نکل رہے تھے اس کے مفہوم کے تو دونوں نے جو سمجھا اسے دونوں کی نیت خالص تھی خلوص والی نیت سی رسول کے تابے دار تھے دونوں حکموں پر عمل کر کے وہ نماز وہاں پڑھ کے بھی حضور کے فرما بردار ہے وہ <متضح> وہاں جا کے نماز پڑھ کے جن کا وقت گزر گیا انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی وہ بھی حضور کے فرم <متضح> ہے <متضح> ان دونوں میں سے کسی کو آکل ست اسلام کے حکم کو حکم عدولی کرنے والا نہیں کہا جائے گا <متضح> <متضح> سمجھ آ گیا مسئلہ اسی طرح کر کے اب آپ اس مسئلے پر باقی سارے مسائل کو قیاس کرتے جائیں جو غیر بیانات میں سے ہیں کن میں سے ہیں مسائل غیر بیانات میں سے ہیں اب معاملہ کیا ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں بیانات معاملات جو ہیں وہ معاملات وہ حکامات جو بیانات میں سے ہیں ان پر اتنا زور نہیں ہے ان پر اتنا زور نہیں ہے, زور نہیں ہے. اور جو غیر بیانات میں سے ہیں ان پر زور ہے جیسے کوئی بندہ یہاں نماز نہیں پڑھتا نماز نہیں پڑھتا وہ ایک دم سے نماز شروع کر دے <coughs> لیکن نماز پڑھتے ہوئے وہ جناب رفائی <coughs> دین کرنے لگے تو ہمارا ٹولہ جو ہے یہ گرم ہو جائے گا رفاید دہان کیوں بھائی یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بڑا گناہ وہ تھا یہ رفاید دان کرنا بڑا گناہ ہے اور اسی طرح کر کے کوئی دوسرے یعنی کہ رفیع جو کرتے ہیں ان کا کوئی بندہ نماز نہیں پڑتا انہیں اتنا غصہ نہیں آئے گا ہاں وہی اگر بغیر رفی دین نماز شروع کر دے گا پڑھنی تو انہیں غصہ آ جائے گا یہ کیا ہوا بھائی یعنی جو بجینات ہیں نا ان کی مخالفت ہوتی رہے انہیں مسئلہ کوئی نہیں لوگ مرتد ہوتے رہے ایمان چھوڑتے رہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں نہ مولی کو تکلیف ہے نہ پیر کو تکلیف ہے ہاں کوئی بندہ جناب گیارہویں نہیں دیتا اور <متحد> اس میں شامل نہیں ہوتا پھر غیر جاگ جاتی ہے ہے یا نہیں ایسا آخر ایسا کیوں ہے جو بنا ہیں یار دیکھیں سود حرام ہے یا نہیں یہ بنا میں سے ہے نا رب تبارک رفت بار کو فرمان قرآن میں موجود ہے جی سود بندہ کھاتا رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں زانی جنا کرتا رہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں سارے چپر کے لگے پھرتے ہیں اور نہیں جی کچھ چلتا ہے صاحب نا فرمانی ہوتی رہی ربد بارے کو تعالی کی یعنی فرائض کو چھوڑا جاتا رہے تو کوئی پرواہ نہیں رب تبارک کو مطالعہ کی منحیات کی مخالفت ہوتی رہی جن چیزوں سے منع کیا رب تعلق نے وہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جیسے مسئلہ آ جائے فروئی مسئلہ وہاں پہ اختلاف کھڑا ہو جائے گا یہ کیوں, کیوں بھائی سمجھ نہیں آیا مسئلہ ہاں تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ بینات میں تفرق کرنے لاک نہیں ہونا چاہیے مصرح مصرح تفرق سے بنا فرمایا حق سے نہیں ہٹنا تم نے اب اتنے سارے احکامات جو ہیں نا جی ان پہ کسی کو بو نہیں آتی کسی کو بو نہیں آتی لیکن بات جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جہاں آئے گی وہاں پہ جناب لڑائی جھگڑا رسول اللہ علیہ کی گستاخی ہو کسی کو مسئلہ نہیں ہاں پیر آآ کی گستاخی آآ ہو آآ باہر آ جائیں گے آ جائیں آآ آآ لڑ پڑیں گے کل بھی کراچی میں لڑے ہیں مولوی آپس میں وہ لڑے کس لیے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ اکلام کی گستاخی ہوتی ہے وہ چپ رہتا ہے اور ایک رو جو ہے وہ آگاخی ہو تو بولتا ہے اور جب یہ بولتا ہے تو ساتھ ان کے پیر کو بھی گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے یہ بھی نا والی بات ہے کہ ایک دم سے جناب تم تمہیں کس نے اختیار دے تم عالم ہو تم کیوں گالیاں دے رہے ہو کسی کو تو اس لیے جناب آپس میں لڑ پڑے ایک پیر کی نہ مسکری لڑ پڑا ایک کسی اور بات پہ لڑ پڑا آپس میں ایک دوسرے کے سر کھول دیا یعنی آج یہی ہو رہا ہے یعنی کہ پیر کی نموز کے لیے لڑ رہے ہیں رسول علیہ شام کی نموز کے لیے نہیں لڑ رہا ہے یا نہیں اپنے ابے دادے پر دادے کی بات آئے تو خیر جاگ جاتی ہے رسول اللہ علیہ شام کی بات ہے تو خیرت نہیں جاگتی تو کیا سمجھا جائے اس بات کو رقت بارک بتا رہے بجینات آ جائیں آپ بتائیں آک علیہ شام کی عزت و ناموز کا مسئلہ بجیناتھ میں سے ہے یا نہیں اور پیر کی نموز کا مسئلہ یہ کون سی بجیناتھ میں سے ہے پیر کی نموز کا مسئلہ کون سی بجی میں سے تو یہ معاملات انتہائی پریشان کون ہیں ہم بحثیت امت جو ہے انہی معاملات میں مبتلا ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی نے ارشا فرمایا کہ اب جو بھی بندہ بینات آنے کے بعد ان میں اختلاف کرے گا تفر و کرنے کرے گا بلاک الحم عذاب نظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے کیا ہے بہت بڑا عذاب ہے اب بتائیں اتنے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ایک دستاخ عورت ہندوانی مشرقہ عورت بھونکی تھی حضرت دہشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں تو اس پر تو پاکستان میں بہت زیادہ جلوس بھی نکلے احتجاج ہوئے سارا کچھ ہوا اعلانات ہوئے باقاعدہ لیکن وہی وہ بکواس پاکستان میں میری جیل بھی نہیں کی ہے اس کے خلاف ایک جلوس بھی نہیں نکلا کیوں کہ نہیں سمجھ مسئلہ باہر وہ کیمرون جو ہے رمی، وہ بکواس کرے وہاں گستاخی کرے تو یہاں جلوس نکلتے ہیں لیکن یہاں پہ آٹھ مارچ کو جو جلوس نکلتا ہے وہاں پہ رنڈیوں کا انہوں نے گستاخی کی کوئی ایک جلوس نہیں نکلا کوئی بندہ ثابت کر دے کوئی جلوس نکلو کچھ بھی نہیں ہو اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے باہر کا گستاخ گستاخ ہے اپنے گھر کا گستاخ گستاخی نہیں کیوں <laughs> نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ تو اس لیے گستاخ گستاخ کی ہے گستاخ ہی ہے وہ چاہے جہاں کبھی ہو وہ جہاں کبھی ہو جیسے کریما کا صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں رہنے والے گستاخوں کو مروایا ہے تو مکہ میں جا کر وہاں بھی اکلے سامنے گستاخوں کو قتل کروایا ہے کروائے کابل شرف اپنے قبیلے میں پڑا ہوتا تھا اسے بھی حضور نے قتل کروایا ابو رافی کی عودی کو بھی وہ بھی اپنے قبیلے میں پڑا ہوا اسے بھی آکلے سامنے قتل کروائے کہ نہیں جی تو پھر تلوار تو مسلمان کی ایک ہی جیسے چلتی ہے نا وہ تلوار چاہے زبان والی ہو چاہے قلم والی ہو چاہے وہ لوے والی ہو جسے سیف کہتے ہیں تو اللہ تبارک بتارا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے دیکھیں جی اللہ تبارک بتارا نے ارشاد فرمائے یو متبج وجوہ متسمد وجوہ ہمایا کہ کی کیا مت والد بہت سے چہرے چمکرے ہوں گے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے بہت سے چہرے چمکرے ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے حضرت سلطنت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما فرماتے جو چہرے چمک رہے ہوں گے وہ آلیہ سنت کے چہرے ہوں گے کن کے چہرے ہوں گے آل سنت کے چہرے ہوں گے سنت کیا ہے جہاد کرنا حضور کی سنت ہے سنت کون ہوا <تصفح> جہاد کا نام نہیں لیتے ہم جہاد کا نام لیتے نہیں مولوی پیر اور حکم ہے بھائی آکر السلام نے اسلام کے قرحان کرار دیا ہے اسے جہاد کو اسلام کے قرحان کرار دیے جہاد کو آ کل سید اسلام کی لڑائی جو ہے مشرقین کے ساتھ تھی آج ہماری لڑائی مشرقین کے ساتھ ہے نہیں ہے ثابت کیا وہ مشرقوں سے لڑنا حضور کی سنت ہے اور جو آج مشرقوں سے لڑ رہا ہے وہی والے سنت ہے آکر صحت اسلام کی لڑائی یہودیوں کے ساتھ تھی آکل نے یہودیوں کے تین قبیلے تھے تینوں کو مدینے سے نکالا ایک کو ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا چھ سو, سو بندے ان کے مدینہ منورہ کی گلی کے اندر خنگا کھود کے آکال نے اس کے اندر دفن کر دیا چھ سو سے آٹھ سو بندوں کو ایک ہی دن کے اندر ایک ہی دن کے اندر نے قتل کروایا تھا یہ سنت ہے حضور کی آ کر گستاخو کو مروانا یہ حضور کی سنت ہے رقت مارے کو تعالیٰ کے گستاخوں سے لڑنا یہ حضور کی سنت ہے اب بتائیں اتنی ساری سنتیں بڑی سنتیں چھوڑ کے اور صرف کھانے پینے والی سنتیں پکڑ کے میں ارے سنت بن کے بیٹھ جاؤں میں کون سے ارے سنت ہوا بھائی کون سے سنی ہوا بھائی یہ سنت سنی نہیں ہے ٹننی ہے یہ پورا ٹن کے پڑا ہوا ہے اس کا لوہار کے کتے والا حساب ہو گیا ہے ہتھوڑا چلتا رہے اسے جاگ نہیں آتی اٹھتا نہیں ہے روٹی آئے لوہار ایسے ایسے رومال کھولے روٹی والا تو کتا جاگ جاتا ہے یہ گیا تو کی ہے چوڑے ہیں دی میں کرنے کرے کو پکی ہوئیوں پہ چھوڑ کے دنوں میں پندرہ سو میٹ سفر کر کے مکان پہ جا پہنچے بتائے پچھلی امتوں کے بہتر فرقے تھے میری امت میں تہتر ہوں گے بہتر وہ جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا اکل صاحب نے پوچھا اللہ وہ کون ہے اکل صحابی جس پر میں اور میرے سہاپ ہے جس طریقے پر میں اور میرے سیاب ہیں جس راہ پر میں اور میرے سیاب ہیں وہ جائیں گے جنت میں اب بتائیں آکل صحت اسلام کے جو سیابت تھے اور آکل شام خود حضور کس طریقے پر تھے جہاد والے طریقے پر تھے یا یہ والے طریقے پر تھے جہاد والے طریقے پر تھے نا آج جو مولی طریقہ نکال کے کر بیٹھے پھر اس کا طریقہ کہاں گیا ہے یار اہل سنت کا مطلب کیا ہے بھائی سنت کو اپنانے والا اور ہی صرف کپڑے اور شلوار اور یہ چیزیں نے خود سیابی کو روانہ فرمایا حضرت جیسے کیسے ہو سکے تم جناب ختم نبوت کا ماد رضی اللہ تعالیٰ تو, ان خط خط ان تو انہوں نے جناب لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا ان کے خلاف جناب علم جہاد بلند کر دی یہاں کی سنت ہے ना दे, ना दे. باقی ساری سنتے کے اس لیے ان کو کیلا کھانا سنت پسند آیا کیلا جو ہے نا حضرت حضرت کری کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اترتا ہے میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے کس نے کہا ہے تمہیں کہ کیلا اس وقت آیا تھا اللہ تمہارے سمجھتا یہ آئی مبارکہ پڑھ کے نا ہمارے بولی بڑی خبر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ہی سنت کے چہرے چمکتے ہوں ہم آل سنت ہیں میں نے کہ تمہارے پاس نبی کا جہاد ہے نہ تمہارے پاس وہ آکل کی للکار ہے اللہ اکبر <تصفح> ایک مرتبہ آکل مدینے میں ہیں رات کے وقت کہیں سے نا خوفناک آواز آئی اور آکل کی شجاعت دیکھیں <تصفح> یہاں تو پیر مرتبہ دو چار سو بندے جناب آگے پیچھے لے کے گھومتا ہے دس بارہ بندے آگے کہہ رہے ہیں پیچھے ٹو پیچھے ٹو کہیں پیر تم پر ہی نہیں چڑھ جائے کسی کو لتاڑ نہیں دے پیر تو نہ ہوا کٹائی ہوا پھر وہ تو اس طرح کر کے شور ڈال رہے ہوتے ہیں پہلے اور یہاں سیکورٹی گارڈ آگے پیچھے بندوقیں پسٹول کہیں پیر نیک کام کے لیے جا رہے ہیں اچھی موت مر جائے بھلا اچھی بات ہے لیکن قربان کیا کریم السلام کو شجاعت اور بہادری دیکھے کہیں سے خوفناک آواز آئی اکال اسلام مدینے سے باہر تشریف لائے صحابہ بھی باہر آئے اکل میں تم ٹھہرو میں پورے مدینے, مدینے, مدینے کا چکر لگا کے آتا ہوں اندازہ لگائیں گھوڑی پر سوار ہوئے وہ گھوڑی بھی آکلام کے غلام کی تھی وہ ایسی گھوڑی میں میں کو ایسے پایا جیسے سمندر نا خاموشی کے ساتھ میں ایسے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی جی اور کریم آک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لائے پورا چکر لگا کے مدینے کا واپس آ کے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے سارے اپنے گھروں میں سو اندازے لگائیں جی تیر تو پھر یہ ہوتا ہے آپ تو پھر نبیوں کے بھی پیر اللہ اکبر کا پیرا اللہ اتبار کو اتارنے ارشاد فرمایا جی دعوت ہے ہماری آل سنت کو غلبہ اسلام کے لیے کام کرنا حضور کی سنت آپ آل سنت کامل بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنائیں اسے غلبہ دین کی غلب ہے دین کے لیے کام کریں جہاد کے لیے کام کریں آ کر اسلام کے غذبات جو ہیں وہ اپنے آپ بھی خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں خلافت کا مسئلہ خود بھی سمجھیں لوگوں کو بھی سمجھائیں اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سب بھیا آل سنت ہیں تو پھر سنت کو تو اپنا ہے آپ عالیہ سنت ہے سنت کا پتہ ہی نہیں انہیں کون سی سنت ہے کہاں کیا کرنا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اور ہے کیا آل سنت نہ بھائی نا. اللہ تبارک وطار الشاف رمایہ جی دیکھیں میں قیامت ان کے چہرے چمک بہت سارے چہرے چمک رہے بہت سارے چہرے کالے ہوں گے حضرت فرماتے ہیں وجوہ آہل سلح جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ آل سنت ہوں گے وہ تسبد وجوہ بدا اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدتی ہوں گے وہ کون ہوں گے بدتی ہوں گے بد عقیدہ ہوں گے بدعت کی دو قسمیں عملی بدت اور اعتقادی بدعت اعتقادی بدت جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو کفر تک لے جاتی ہے کافر کر دیتی ہے وہ تو پکا پکا گیا نا اسلام سے مرتد ہو گیا اور عملی بدت جو ہے عملی بدت میں بدعت کا میں مشغور رہنے والا بندہ بھی جہنم جائے گا یہ بھی ذہن میں رہے عملی بدت میں مشغور رہنے والا بندہ جہنم جائے گا سزا پا کے پھر آ جائے گا جنت میں مومن ہے نا عمل میں امن بدت عقیدے میں بدت نہیں ہے عقیدے اس کا ٹھیک ہے تو اللہ تبارک ارشا رمایا جی دیکھے بھارت جن کے چہرے کالے ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفر تم باد ایمان کم تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے اندازہ لگائیں ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے یہاں تھوڑا سا وضاحت کر دینا ضروری ہے ایک ایمان لانے کے بعد کافر ہونا سارے لوگ جو ہیں عالم اربا میں رب تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے تھے مولا تو ہی ہمارے رب ہے کہ نہیں سمجھ آیا یہاں کسی نے رام کو مانا کسی نے لکشمن کو کسی نے لکمن کو اور کسی نے کسی کو مان لیا خدا اور کسی نے جناب بتوں کو خدا مانا کہ مان لیا تو کسی نے حکمرانوں کو خدا مان لیا کسی نے امریکہ کو مان لیا کسی نے فرانس کو اور دوسرے یہودی یہود سارا جو ہیں انہیں اپنا خدا مان لیا تو رب تمہارے کو نے فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد وہ ایمان اس کے بعد تم پھر مرتد ہو گئے کافر ہو گئے تم ایک, ایک بات, دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے مرتد ہو جائے قادیانی ہو جائے ہندو ہو جائے مشرق ہو جائے کوئی بھی ہو جائے تو یہ بندہی سے یہ کہا جائے گا اور تیسرا بندہ جس نے بدت عملی اختیار کی تھی جس کے عمل میں بدعت تھی بد بد تھی جس کے عمل میں یعنی خدا رسول کے بتاائے ہوئے طریقے پر خدا کے بتایا ہوئے رسول اللہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر نہیں تھا وہ بندہ اپنے طریقے اس نے نکالے ہوئے تھے اپنے جناب اس کے چال لچھن تھے اپنے اس کے کرتوت تھے ایسا بندہ جو ہے رب تبارک نے فرمایا ان سب کو کہا جائے گا کیونکہ اس میں جو بدتی ہے نا بدت بدت فلامل کا مرتکب جو ہے یہ جہنم جائے گا لیکن جہنم جا کے باہر آ جائے گا کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ کفر ہے اس کا عمل ہے کفر ہے اگرچہ خود کافر نہیں کافروں والا عمل کر رہا ہے نا خود کافر ہے نہیں ہے اتقادی کافر کافر ہوتا ہے اور عملی کافر جو ہے وہ خالص کافر ہے نہیں ہوتا رب تبارک کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ہاں چہرے کالے ہو جائیں گے انہیں کہا جائے گا ایمان تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے فضوک العزاب تم تک فرون تم آج اپنے کفر کا بدلہ چکھو عذاب تم نے جو کفر کی ہے نا اس کی وجہ سے عذاب چکھو آج کہتے ہیں مذہب جو ہے بندے کا اپنا اختیاری عمل ہے جو چاہے اختیار کر لے اسی کی روک تو کوئی نہیں ہے کوئی جو بندہ اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جا رہا ہے, جا رہا ہے رب فرماتا ہے اسے عذاب ہوگا رب کیا فرماتے اسے عذاب ہوگا تو اب اختیاری معاملہ تو نہ ہوا نا اختیاری ہوتا تو اسے سزا نہ ہوتی اللہ تبارک فرمایا جی ففی رحمت اللہ بھارت جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ففیح رحمت اللہ وہ اللہ تعالی کی رحمت میں ہوں گے میدان معاشر میں کھڑے ہیں تو اللہ کی رحمت میں ہیں کیا مت جنت میں چلے تو بھی اللہ تبارک و کی رحمت میں ہوں گے ہم ہمیشہ ہمیشہ رب کی رحمت میں رہیں گے اللہ تعالی نے فرمایا حبیب پیارے یہ ہیں اللہ تعالی کی آیتیں جو میں میں تم پر حق کے ساتھ پڑھتا ہوں حبیب میں آپ پر حق کے کے ساتھ ساتھ ساتھ فرما ہے اپنی اللہ تبارک و تعالی جہان والوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا تو بندہ خود ہی جہنم میں چھلانگ لگا دے کفر کو اپنا کے باد عقیدی کی عبادت، کو اپنا کے جہنم جل جائے تو یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے اپنے ذاتی عمل کی سزا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وی اللہ ترجم اور سارے امور جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے بارگاہ کی طرف پھیرے سارے امور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لٹرائے جائیں گے اللہ تبارک و تعلیٰ سمجھنے کی توفیق